اور اگر ہم چاہتے ہر جان کو اس کی ہدایت فرماتے مگر میری بات قرار پاچکی کے ضرور جہن کو بھر دوں گا ان جنوں ہیں اور آدمیوں سب سے